جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا میں اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا ان خوبی <خَبِير> یقیناً <تصح> ان کا پروردگار اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے